بتیسواں مکتوب نماز کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین کو بقا اور ہمیشہ کی نیک بختی نصیب ہو جیو سنو عزیزم یوں تو مرید کا طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ بس عمل میں دل کا تصفیہ نفس کا تسکیہ زیادہ دیکھے اور حضور قلب زیادہ پائے اس کو کرتا رہے اور نماز نفل ہو یا تلاوت قرآن شریف ہو یا ذکر و فکر ہو جو ہو یہ اختیار اس کو کس وقت ہے جب پیر حاضر نہ ہو اور اگر پیر موجود ہے تو خود سے کسی وظیفے کو اختیار کرنے کا حق مرید کو حاصل نہیں سنو برادر منجملہ اور اور اعمال و عبادات کے نماز کی بات ہی کچھ اور ہے اس میں اسرار در اسرار معاملات در معاملات ہیں وہ بھی کیسے کیسے جن کا بیان کرنا ناممکن بزرگوں نے کہا ہے مل لم یا ذخ لم جس نے اس مزے کو چکھا نہیں جانا نہیں روح الارواح جو ایک پرمغذ اور پر لطف کتاب ہے اس میں درج ہے کہ پانچ وقت کی نماز میں شب معراج کی یادگار ہیں حضور محتر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم تہارت سے یہ تحفہ لائے ہیں جس عالم کا نام قاب قوسین ہے دیکھو کیا مزیدار بات اس سے نکلتی ہے یعنی تمہاری عزت و قدر کا قد و قامت بہت چھوٹا اور کوتا ہے اتنا بلند ردبہ کہاں سے لا سکتے ہو کہ تمہیں مراج جسمانی نصیب ہو اور یہ حشمت و دبدبا بھی تم نہیں رکھتے کہ براق برق حرام تمہارے دروازے پر سیر ملکوت کے لیے بھیجا جائے تو اب کیا صورت اس کی تھی کہ یہ امت مرحومہ اس دولت عظما سے مالا مال ہو سکے بطفیل حضرت رحمت اللہ نماز میراج المومنین سنا دی گئی دیکھو کیا تمہیں میراج دیکھو تمہیں میراج کس طرح نصیب ہوتی ہے پہلے تم نے طہارت کی پاک و صاف کپڑا پہنا اس کے بعد خرامہ خرامہ مسجد آسمان رفت میں داخل ہوئے وہاں اول اول مومنان ملک صفت کے ساتھ بندگانہ و آجزانہ کھڑے ہو گئے پھر اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک اچھی طرح خلوت راز میں نشست کی نہ ٹھہری سبحان اللہ وبحمدی اس کے علاوہ ان باتوں کو غور کرو حضرت رب العزت جل و اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ہر نماز میں کل ارکان شرع جمع کر دیے ہیں یعنی روزہ زکوٰۃ جہج جہاد ان کے ارشادات کو بھی سنو نماز میں جو شخص کھڑا ہوا اس نے روزہ بھی رکھا اور روزے پر کچھ اضافہ بھی کیا جس طرح روزے میں آدمی نہیں کھاتا کھاتا پی... پیتا ہے نماز میں بھی نہیں کھاتا پی مگر روزے میں سونے کی اجازت ہے چلنے پھرنے کی اجازت ہے اور دوسرا دوسرا کام کرنے کی اجازت ہے نماز میں جو روزہ ہے اس میں ان باتوں کی اجازت نہیں اس لیے یہ روزہ روزائے رمضان سے اور بڑھا چڑھا ہوا ہے زکوٰۃ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو سو درہم یعنی چالیس روپیہ یا اتنے کا سونا چاندی موجود ہو تو پانچ درہم سال بھر کے بعد کسی درویش کو دے دیا کریں تاکہ اس حاجت مند کی حاجت پوری ہو نمازی جس وقت اللّہ مخفرلی ول ولدئی ولمن توالد وجمی المومنین اے اللہ تو مجھے بخش اور میرے ماں باپ اور میری نسل کو اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرما فرما پڑتا ہے تو سب کے سب کو آسودہ کرتا ہے نماز میں حج کا لطف بھی ہے حج میں اگر احرام او احلا احلال اہلال ہے تو نماز تحریمہ اور تحلیل ہے نماز میں تحریمہ اور تحلیل ہے نماز میں جہاد کا انداز بھی ہے دیکھو نمازی نے جب وضو کیا تو گویا اس نے ذرہ پہن لی اور جماعت جب کھڑی ہوئی تو امام کی حالت سپہ سالار کی ہو گئی اور مقتدیوں کی حالت لشکر کے مثل سمجھو کہ صف باندھ کر کھڑے ہیں مقام جنگ گویا محراب ہے سب لوگ امام کی اقتدام میں قدم جمائے ہوئے ہیں اور نصرت و فتح کے طالب ہیں جہاد میں جب فتح نصیب ہوتی ہے تو مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے اور نماز میں امام جب سلام پھیرتا ہے تو فضل زل جلال تقسیم کرتا ہے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ نتیجہ یہ نکلا کہ جن مومنین مخلصین نے نماز ادا کی اس نے زکوٰۃ بھی دی اگرچہ اس کے پاس مال نہ تھا اور اس نے حج کیا گو اس کی استطاعت نہ تھی اور اس نے روزہ بھی رکھا اگرچہ اس کی قدرت نہ تھی اور اس نے جہاد بھی کیا گو اس کو قوت سے سرکار نہ تھا اس سے اب سمجھو کہ نماز کیا چیز ہے اور اس میں کیا کیا راز و نیاز ہیں اس لیے اس کا سخت ادب درکار ہے ہرگز ہرگز بے باکی آزادی کے ساتھ نماز کے حضور میں قدم نہ رکھنا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران علیہ السلام جو گوہر نبوت اسمت ہیں سمجھو کہ اسی خلت کی آرزو میں ان کی عمر بسر ہو گئی اور نقاب خاک ڈال کر منہ چھپا لیا کہ نماز کی مراج کمال تک کس طرح پہنچے اور ہزاروں ہزار طالب ایک دو کی اس آرزو میں کہ اس کا حق کیوں کر ادا ہو سرزمین گور تک پہنچ گئے بیت ہفدہ رکت نماز از دل و جان ملک کے حتردہ ہزار عالم دان سترہ رکتیں دل اور جان سے گردہ گر اگر ادا کی جائیں تو اس کو اٹھارہ ہزار عالم کی ملکیت سمجھو بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب مرید کی نماز اور نیاز میں اجتماع ہو جاتا ہے اس وقت مرید حالت تفرقہ سے برہبری نور مقام نماز رہبری نور نور نماز مقام جمع میں پہنچتا ہے جب اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ بدن اس کا بمقابلہ کعبہ اور دل برابر عرش اعلی اور لطیفہ سر اس کا مشاہدہ رب العزت میں غرق ہوتا ہے صاحب شرح تعارف نے جن لوگوں کو نماز میں حضور قلب نصیب ہے ان کی اس طرح تعریف کی ہے قر قتل حجب انوارحم و جالت حول العرش اسرار و جلت اندرش اقدارہ ہم ان کے انوار نے پردوں کو پھاڑ دیا اور ان کے اسرار نے ارش کی جولانی کی اور ان کی قدر صاحب ارش کے نزدیک روشن ہو گئی جس وقت مرید صادق کا نور ایمان غلبات شوق کے باعث عرش کے گردہ گرد جولانی کرتا ہے اس قدر اس کی عزت و رفت بلند ہوتی ہے کہ جو جو مقام وصول و قدس متقف ہے باوجود اس کے کہ وہ ملکی طہارت بھی رکھتی ہے اس مقام برتر تک نہیں پہنچ سکتی ہے ہائے ہائے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی جوفی عزیرن کا زیز زیزن مرجلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جس وقت نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قلب سے دیکھ کی جوش مارنے کی آواز آتی تھی جس وقت آپ نماز میں ہوتے تو قلب مبارک سے ایسی آواز آتی کہ جس طرح دیگ کھولتی ہے سبحان اللہ کیوں نہ ہو جس وقت آپ اس شان, اس شان سے کم عبودیت کو مضبوط کر کے جس وقت آپ اس شان سے کمر عبودیت کو مضبوط کر کے نماز کا تحریمہ باندھتے جس میں مبارک دل کے محل میں دل منزل روح کے مقام میں اور روح پرفتوح سر کی منزل میں پہنچتی اور شان عظمت و جلال جلال کشف ہوتی ہے تو گویا حقیقت کی روح سے جوار نورانی مقام فتد میں اور روح پاک مقام قاب قوسین میں اور سر حقیقت آشنا مقام او اوفا میں ہوتا آپ جو کچھ معراج میں دیکھ سن چکے تھے ان سب باتوں کا نماز سے وقت سر کو مشاہدہ ہوتا کلام بے واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور غیب کے سگائے راست پر مطلع ہوتے انہی دو قیامت کا یہ اثر تھا کہ جب جب آتش شوق کا شعلہ دل مبارک میں بھڑکتا اور آپ کا سر طالب وصال ہوتا تو آپ نالے پر درد سے کام لے کر فرماتے یا بلال ارحنا بسلات اے بلال نماز سے مجھ کو راحت پہنچاؤ اے بلال دل میرا جل رہا ہے جلد آزان دو النماز نماز کا سامان کرو کہ اس کو راحت ملے کیوں نہ ہو برادر عزیز جانتے ہو نم معاذاشقوں کا قبلہ کون ہے سنو عاشقوں کا قبلہ جمال با کمال دوست کے سوا کچھ نہیں نہ سخرہ نہ کعبہ نہ عرش اس عالم مجازی میں تم کو ایک عشق حقیقی کی مثال دیتے ہیں اس سے تمہاری سمجھ میں یہ بات جلد آ جائے گی حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے سلطان المشائق تھے ان کو اپنے پیر سے کامل عشق تھا جب قبض کی حالت آپ کو پیدا ہوتی اور آپ اپنے پیر کے ہزار آپ کے پیر کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے تو فورن بست حاصل ہو جاتا اسی حالت قبض میں ایک دفعہ آپ اس قبر پر حاضر ہوئے کشف اسرار سے یکصف ہو کر یہ حالت بست بحالت بست فرمانے لگے بیت مایا شادی است این مادنِ جودو کرم قبل ماں دوست قبلہ حرم یہ بخشش و کرم کا خزانہ ساری خوشیوں کا سرمایہ ہے سب لوگوں کا سجدہ گاہ تو خانہ کعبہ ہے مگر میرا قبلہ دوست کا چہرہ ہے سچ ہے جس کا قبلہ معشوق کا روئے منور ہو وہ ہر وقت نماز کے مزے میں ہے وفی سولاد اہم دمون وہ لوگ ہمیشہ نماز میں ہیں آتش اشتیاق بھڑک اٹھی جمال محبوب سامنے آ گیا بے رکو اور بے سجود نماز کے مزے لینے لگے یہ لوگ عشق میں مذہب کو نہیں دیکھتے سب عاشقوں کو برابر سمجھتے ہیں نہ کسی فرقے کو اس دائرے سے الگ کرتے ہیں اور نہ کسی گروہ کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں یہ دولت جن کو میسر ہو جائے ربائی در ای عشق رکوع است و سجود بے رکو است و سجود یکساں است درد دردمومن ترساد وجہ چون قبلہ بجز جہان معشوق نبود عشق آمد و محف کرد ہر قبل عشق, عشق کی نماز بغیر رکوع و سجدے کے ہوتی ہے یہاں مومن و کافر یہودی و ترسا سب برابر ہیں سوائے معشوق کے رخ کے جب یہاں کوئی سجدہ گاہ نہیں ہے عشق کے آتے ہی جتنے کعبے تھے سب مٹا دیے گئے ایک عزیز کا کال ہے کہ وجود سخرا و کعبہ سے پہلے محبانے ازلی کا فیصلہ بارگاہ حضرت لم یزل تھا اور جو لوگ احاطہ قدس کے رہنے والے تھے اور فضائے انس کے باشندے تھے ان مشتاقوں کا قبلہ بھی وہی تھا جو حی و قیوم لا یزل ہے اس فنا کے جگہ اور رنج و غم کے محل میں سخرا و کعبہ کو جو قبلہ بنایا گیا صرف تسکین اور تسلی کے لئے تاکہ طالبان اور سالکان راہ کے دل مطمئن رہیں برادر عزیز جانتے ہو سالے کے راہ کو کون سی چیز نماز کی طرف لاتی ہے یا کون سی شے مناجات کی راہ اس پر کھولتی ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کے دل ہی کو اپنی طرف کھینچ لیا جاتا ہے بادائے بے نیازی کی شان دکھا دی جاتی ہے پھر کیا ہے بدن تو نماز میں مشغول دل میں سوز و گداس پیدا جان مشغول راز و نیاز ہوتی ہے حال اس کا اوہام بشری سے بعید اور قدم اس کا بسات قرب سے قریب ہوتا ہے اس حال میں اس کو غیر کے ساتھ ملتفت ہونے کی پرواہ کب ہے اسی معنی کی طرف حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے لوسلی جی ملطفت اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے کہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تو ہرگز کسی کی طرف متوجہ نہ ہوگا اس قسم کا نماز پڑھنے والا ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت فانی و صفت ہو جاتا ہے اور فانی و صفت کو غیر کے ساتھ التفات ناممکن دیکھو حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے تیر آپ کی ران سے کھینچ لیا گیا آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ مشاہدۂ محبوب میں ایسا استغراق حاصل تھا کہ اپنے اوساف سے فانی تھے فانی و صفت کو جراحت کی تکلیف کب ہو سکتی ہے اقوبت و تکلیف کا دوزخ بھی اگر ایسے شخص پر رکھ دیا جائے تو اس کو خبر نہ ہوگی اور تمام بہشت کی نعمتیں ایک لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال دی جائیں تو بھی اس کو خاک لذت نہ ملے گی برادر عزیز اب تک دروازہ کرم بند نہیں ہوا ہے دوڑو اور جلد اپنی خبر لو برادر عزیز بشریت کا جامہ وہ جامع ہے کہ وہ کے دھبے سے کبھی پاکو صاف نہیں رہ سکتا اس لیے وہ کیا اور اس کی طلب کیا مگر اس فیاس کا کرم ہی ایسا ہے کہ نہ خواجہ کو چھوڑتا ہے نہ غلام کو نہ تونگر کو نہ درویش کو دیکھو جس وقت آفتاب اپنے برج سے طلوع ہوتا ہے اگر تمام اہل عالم ایک دل ہو کر اور کمرے ہمت باندھ کر اس بات پر اڑ جائیں کہ آج آفتاب سے کچھ نہ کچھ تو بزور لیں گے تو ممکن نہیں کہ ذرہ برابر بھی نور لے سکیں مگر جس وقت وہ براہ کرم خود سے روشنی پھیلاتا ہے تو جیسی چمک دمک اس کی بادشاہوں کے کوشک اور محل سرا میں ہوتی ہے بائینہ وہی بات فقیروں کے کلیے میں درویشوں کے زاویے میں پائی جاتی ہے قطع نظر اس کے خاک کو آپ کو دیکھو اور اس دولت کو دیکھو یوہب ہم و یو ہو وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ اس کو دوست رکھتے ہیں پھر اللہ ولی اللہ امنوں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے دوست اللہ ان کو دوست رکھتا ہے کو دیکھو پھر وہ ثقا شرابند تہورا اور ان کے پروردگار نے ان کو شراب طہور پلائی کو دیکھو کسی فرشتہ مقرب کو یہ بزرگی اور یہ خلط جو تم کو میسر ہے ہرگز نصیب نہیں ہے اس میں شک نہیں کہ فرشتگان مقرب ہیں معصوم ہیں پاک ہیں مقدس ہیں مسیح ہیں روحانی ہیں لیکن بھائی میرے آب و گل کی بات ہی دوسری ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ قضا و قدر نے اس خاک کے ہاتھ میں ایک ایسی مستحکم کمان دے دی ہے کہ جبرائیل و مکائل علیہ السلام بھی اس کو کھینچ نہیں سکتے بیت. حقا کے بزا دنیا حقا کے بزا نیا در دے کرد تر کے فلک اے پسر کہت اتم خدا کی قسم آسمان میری کمان کو نہیں جھکا سکتا سچ ہے کہ جہاں انسانی آفتاب کی روشنی پڑ گئی سب چراغ چھپ گئے کسی کی مجال نہیں کہ اپنی فوقیت دکھا سکے اپنی شان ظاہر کرے ان نلملوق کا ادا دخل قریع افسدوہ علایا جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر ڈالتے ہیں والسلام